أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلاعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ل نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ المجاہدین وَالصَّابِرِينَ صابری ن إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا و سَبِيلِ اللَّهِ و الرَّسُولَ قرر الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اللہ حش ان اللَّهَ شَيْئًا آما لہم يا أيها الذين آمنوا واتعوا الله واتعوا الرسول ولا تبتلوا أعمالكم إن الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يخفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن, يسأل إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمن کم اب خلو و مئیب خلف ان نما یب خلو عنف سے غنی یو عن توفقرا و ان تطولب دل قومن غیر رقوم سم بلا مقصد سور محمد کا الق طالفی صبی اللہ کہ اللہ کی راہ میں لڑیں اللہ کی راہ میں جہاد کریں سورت دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ آیت نمبر انیس تک جس میں سورت کا مقصد القتال فی سبیل اللہ بیان کیا گیا سورت کے دوسرے حصے میں منافقین کے احوال بیان کیے جاتے ہیں انہیں زواجر دیے جاتے ہیں کہ جہاد کے موقع پر کچھ لوگ ان کی منافقت وہ اشکارہ ہو جاتی ہے اور وہ ابھر کر سامنے آتے ہیں کیونکہ وہ جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتے بظاہر اسلام کے اور تابے کے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو پھر وہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں اور ترغیب للنفاق دیا جاتا ہے منافقین کے احوال یہ شروع ہیں ابسائت میں ام حسب الدین فی قلوب مردن آیت میں زجر دیا جاتا ہے منافق کو کہ جس کے دل میں منافقت کا مرض ہے بزدلی کا مرض ہے تو اس کا کیا خیال ہے کہ اس کے دل میں اس کے سینے میں جو یہ عداوت اور یہ کینہ مسلمانوں کا یہ پڑا ہوا ہے تو کیا منافق اسی طرح چوری چپے وہ اسلام کی مخالفت کر کرے گا اور ایمان والوں کو نقصان پہنچائے گا کیا اسے اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا منافق اگر یہ خیال کرتا ہے تو یہ خیال نہ کرے ام حسب الدین فی قلوب بلکہ پھر منافق کو پہچاننے کا ایک طریقہ بتایا ہے اور اللہ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں کہ یہ منافق میں نے ایک ایک کو نام بنام آپ کے سامنے مشخص کیا ہوتا اور ایک ایک کا نام آپ کو بتلایا ہوتا لیکن اللہ نے آپ کو فراست دی ہے تو آپ انہیں ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے اور منافق کی بڑی نشانی باتوں سے ہی اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بڑے یہ ایسے انداز میں بات کرتا ہے کہ ان باتوں سے ہی اس کا اس کے طرز کلام سے ہی اس کا پتہ چل جاتا ہے اس کے لہجے اور بات کے انداز سے ہی اس کا پتہ چل جاتا ہے جتنی ہی کوشش کرے منافق اور ایک مخلص مومن کا جو طرز گفتگو ہے تو ان میں فرق ہوتا ہے مخلص کی باتوں سے جو اخلاص چھلکتا ہے منافق کتنی بھی لاکھ کوشش کرے تو وہ اپنے کلام میں اس اخلاص کو وہ پیدا نہیں کر سکتا امحسب الدین فی قلوب مردن یہ آیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے منافقت کا اللہخرجلّا اذغانحم اذغان جمع ہے ذغن کی اور ذغن یقینا کو کہتے ہیں اور دل میں وہ جو چھپی عداوت ہے اور دشمنی ہے اسے کہتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے منافقت کا النَّ یخر جل ادغانَ کے ہرگز اللہ ظاہر نہیں کرے گا ہرگز نہیں نکالے گا اللہ ان کے کینوں کو اور ان کی دشمنیوں کو ان کے دلوں میں جو اسلام کے خلاف عداوت ہے اور کینہ ہے مسلمانوں کا تو منافق کا یہ خیال ہے کہ اسے اللہ ظاہر نہیں کرے گا لوگوں کے سامنے اس کی منافقت کا پول نہیں کھولے گا ضرور کھولے گا ولو نشہ و بسایت میں تسلی ہے ولو نشہ و اور اگر ہم چاہیں تو ضرور دکھائیں آپ کو یہ منافق یعنی آپ کو نام بنام اے پیغمبر ان منافقین کے بارے میں بتا دیں لیکن فلارف بسیماہم ہم بھی بس آپ ضرور پہچانیں گے انہیں بھی ان کی علامتوں سے یعنی اللہ انہیں آپ کو نام بنام نام بتا سکتا ہے لیکن اللہ نے آپ کو ایک فراست دی ہے فلا عارف تہم بھی بس آپ ضرور پہچانیں گے ان منافقین کو ان کی علامات سے سیما علامت کو کہتے ہیں خاص نشانیوں کو کہتے ہیں اور یہاں پہ ان کی ایک نشانی ولط عارفنع فی الحن القول ویسے تو انسان کے کردار سے بھی اس کا پتہ چل جاتا ہے لیکن اس کی ایک بڑی نشانی کے منافق یہ اپنی باتوں کے ذریعے تمہیں متاثر کرنے کی کوشش کرے گا اور بڑی مسالے دار باتیں تمہارے سامنے کرے گا اور بڑا اپنے آپ کو مخلص دکھانے کی کوشش کرے گا لیکن مخلص کا اور منافق کا باتوں میں ہی پتہ چل جاتا ہے ولافن فی الح القلی اور ضرور آپ پہچانیں گے ان منافقین کو فی الہ نل یہ جی ان کے بات کے انداز سے ہی فی لہ نلقول یہ ان کے طرز کلام سے ہی اور ان کی بات کے طرز سے ہی آپ انہیں پہچان لیں گے ولا تعارفم فی الح اور ضرور آپ پہچان لیں گے انہیں فی لحن نل ان کی بات کے انداز سے ان کی بات کے لہجے سے یہ اپنی باتوں سے آپ کو یہ اپنا آپ مخلص دکھانے کی کوشش کرے گا لیکن آپ باتوں سے ہی اسے پہچان لیں گے کہ یہ صرف ظاہری ایک شکل و صورت ہے کم اس میں زجر دیا جاتا ہے منافق کو اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو تمہارے کاموں کو ولاََََََََََََََََََََََ اب یہ دوسرا طریقہ ہے کہ منافق اسے معلوم کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے ایک تو اس کی باتوں سے اس کا پتہ چل جاتا ہے دوسرا طریقہ جہاد کے ذریعے منافق کو آزمانا ولاَ اور ہم ضرور بضرور آزمائیں گے تمہیں جہاد کے ذریعے یہاں پہ ولا نبل اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں جہاد کے ذریعے حتانہ نعلم المجاہدین منکم یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں اللہ تو جانتے ہیں حتہ نا علما اے یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں جہاد کرنے والوں کو من تم میں سے وصابرینہ اور وہ صبر کرنے والے اور وہ ڈٹنے والے انہیں ہم ظاہر کر دیں اور جو منافق ہیں اور جو نہ ڈٹھنے والے ہیں اور جو جہاد سے پیچھے باگنے والے ہیں تو انہیں بھی ہم ظاہر کر دیں گے وہ نبل اور ہم ظاہر کر دیں گے اور ہم فرکیں گے اور ہم آزمائیں گے تمہارے احوال کو اور ہم ظاہر کر دیں گے تمہارے احوال کو منافق یہ آستین کا سانپ ہوتا ہے منافق یہ آستین کا سانپ ہوتا ہے اور یہ در پردہ یہ وہ چھپا کافر ہوتا ہے تو ابسایت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چھپے دشمن ہیں اسلام کے یہ بھی اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جیسا کہ وہ کھلے کافر وہ جو برملہ کفر کرنے والے ہیں جیسا کہ وہ اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے نہ منافق پہنچا سکتا ہے اور نہ وہ کھلا کافر وہ اللہ کے دین کو کوئی ضرر اور نقصان پہنچا سکتا ہے ہاں اپنے اعمال کو وہ برباد کرتا ہے خواہ وہ اعمال اسلام کے خلاف منصوبے بنانا انہیں اللہ رائگاں اور برباد کر دیتا ہے یا اگر وہ نیک اعمال کرتے ہیں تو وہ نیک اعمال بھی ان کے اکارت اور ضائع اندین کفرو وسد عنصب اللہ بے شک وہ لوگ اس میں زجر ہے منکرین کو منافق کو بھی زجر ہے اور وہ جو ظاہری کفر کرنے والے ہیں اسلام کے خلاف میں کھڑے ہیں تو انہیں بھی زجر ہے اور اس میں تسلی ہے کیا پیغمبر آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ڈٹے رہیں یا اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ان کفروا کفرو بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی کتاب سے وصدعن سبیل اللہ اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے دین سے اللہ کی کتاب سے وشاق الرسولہ رسولہ اور انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ کے پیغمبر کی رسول میں الفلام آحد کا مراد اللہ کے رسول آخری پیغمبر اور انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ کے پیغمبر کی ممباد ماتبین الحم الہدا بعد اس کے کہ واضح ہوا ہے ان کے لیے ہدایت یعنی اللہ کی کتاب آ چکی اللہ کے پیغمبر آ چکے دلائل بیان ہو چکے اتمام حجت ہو چکا اس کے بعد بھی وہ انکار کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں لَن يدر اللہ تو ہرگز وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو تو اللہ کو, تو کو بھی کوئی بھی کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا يدر دین اللہ ہرگز وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کے دین کو شعی ان برابر اعمالهم اور بے قریب برباد کر دے گا اللہ ان کے اعمال کو یعنی ان اعمال کو بھی برباد کر دے گا اور آئندہ بھی اگر ان کے یہی کرتوت رہے تو آئندہ بھی اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا اب ایمان والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چیز وہ اسلام کو نقصان پہنچاتی ہے وہ یہ کہ ایمان کے در کافر منافق ہو درپردہ دشمن ہو یا ظاہر دشمن ہو وہ اللہ کے دین کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتا جو چیز اسلام کو اور دین کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتی ہے وہ کیا ہے وہ ہے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہ کرنا یہی چیز مسلمانوں کو وہ ملی ہوئی فتح اسے نقصان میں اور شکست میں تبدیل کر دیتی ہے جو چیز اسلام کو اور دین کو وہ پیچھے دھکیل دیتی ہے وہ کیا اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہ کرنا یہ چیز دین کو نقصان پہنچاتی ہے تو ابسائت میں ایمان والوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی یا ایو الدین آمن و اے ایمان والوں عتی اللہ تاب کرو اللہ کی واتی اور رسول اور تابداری کرو اللہ کے پیغمبر کی ولا تب تلو ولا مفسرین اس کے کئی معنی کرتے ہیں ابن جزئی نے تسہیل میں یہاں پر اس کے کئی معنی وہ ذکر کیے ہیں مانا ولاب تلو امال کم ولاب تلو امال کم بالکفری بادل ایمان ایمان والوں اپنے اعمال کو برباد نہ کرو کفر کے ذریعے ایمان کے بعد یعنی جب ایمان لا چکے اور پھر اس کے بعد تم کفریہ اعمال اختیار کرتے ہو تو یہ اپنے اعمال کو برباد کرنا ہے یا دوسرا مانا ولاطب تلو اعمال اور برباد نہ کرو یہ اپنے اعمال کو بعض گناہوں کے ذریعے یہ اگرچہ یہ ایک جانب معتزلہ کا مسلک ہے معتزلہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر ایک انسان گناہ کبیرا کا ارتقاب کرے تو گناہ کبیرہ کے ارتقاب کی وجہ سے اس کے تمام اعمال وہ رائے گا اور برباد ہو جاتے ہیں اور وہ مخلت فنار ہوتا ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا یہ عقیدہ یہ اہل سنت وال جماعت کا تو نہیں ہے لیکن بعض اعمال وہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہوتے ہیں جیسے سورج حجرات میں آ جائے گا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے پیغمبر کی بے ادبی کرے ان کی آواز پر اپنے آواز کو بلند کرے تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور انہیں پتہ تک نہیں ہوگا اسی طرح بعض گناہ کبیرہ وہ انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں جیسے سورہ بقرہ میں گزرا تھا یا ایو الدین آمن لاتب تلو صدقات بالمن بلمن ول اذا اے ایمان بالوں اپنے صدقے کو برباد نہ کرو بلمنی احسان جتانے کے ذریعے ولعضا اور برا بلا کہنے کے ذریعے اب یہ برا بلا کہنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی وجہ سے انسان کا وہ پورا صدقہ اور خیرات وہ برباد ہو جاتا ہے بعض اعمال کی حیثیت بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے عمل وہ ضائع اور برباد ہوتا ہے ولاطب تلو اعمال ایک معنی یہ ہے بر ریا ریاکاری کے ذریعے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو اور اسی سے فقائے احناف وہ یہ استدلال بھی کرتے ہیں اور اسی سے فقائے احناف وہ یہ استدلال بھی کرتے ہیں کہ انسان جب نفل عبادت خواب و نماز ہو روزہ ہو نماز ہو یا روزہ ہو تو جب ایک مرتبہ وہ شروع کر دے تو پھر اس شروع کرنے کے بعد اس کا اتمام اس پر لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے اس مسئلے میں اختلاف ہے لیکن احناف نے اس سے یہ قاعدہ اور یہ ضابطہ یہ مستمبت کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ وہ نفل عبادت وہ شروع کرے خواہ نماز ہو یا روزہ ہو تو پھر اگر عذر سے یا بلا عذر دونوں وہ توڑا جائے تو اس پر یہ عمل آئندہ اس پر واجب ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ اس عمل کو وہ دہرائے گا اور اس عمل کو وہ لوٹائے گا اس عمل کو وہ لوٹائے گا اور یہ احناف میں صرف احناف کی بات نہیں ہے بلکہ تسہیل میں ابن جزئی حالانکہ ابن جزئی مالکی مسلک والے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ یہی معنیٰ کرتے ہیں کہ ایک معنی آیت میں یہ ہے اے لاتب تلو اعمال کم بے قبل تمام اپنے اعمال کو برباد نہ کرو کہ تم اسے درمیان میں ہی توڑ دو پورا کرنے سے پہلے اپنے عمل کو برباد نہ کرو اپنے عمل کو برباد نہ کرو ایک روایت میں آتا ہے ابن ماجہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ مبتد جی اس کا اللہ نہ روزہ قبول کرتا ہے اور نہ نماز قبول کرتا ہے اور نہ نفل نماز قبول کرتا ہے نہ اس کی فرض نماز قبول کرتا ہے ایک مبتدے نے اعتراض کیا کہ تم تو جس روایت سے تم استدلال کر رہے ہو کہ بدعتی مبتدے ایک بدعت کرنے والا اس کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا لیکن جس روایت سے آپ استدلال کر رہے ہیں یہ روایت تو ضعیف ہے سندن تو اسے جواب دیا گیا کہ ہم نے کب حدیث سے استدلال کیا ہے ہم تو قرآن سے استدلال کرتے ہیں قرآن کہتا ہے عتی اللہ واطی اور رسول یا اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو ولا تب تلو اور برباد نہ کریں اپنے اعمال کو یعنی پیغمبر کی مخالفت میں اگر تم عمل کرو گے تو وہ تم اپنے عمل کو برباد کرو گے تمہارے اعمال وہ رائے گا اور برباد ہو جائیں گے تمہارا عمل وہ برباد ہو جائے گا کفرو بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا وہ سدو انصبی اللہ اور انہوں نے روکا اوروں کو اللہ کے راستے سے اللہ کے دین سے اللہ کی کتاب سے تماتوں اور پھر وہ مر گئے وہم کو فارون اس حال میں کہ وہ ہیں کفر کرنے والے انکار کرنے والے فلن اکفر اللہ لہم تو بر پسہرگز بخشش نہیں کریں گے اللہ لہم انہیں ان کی مغفرت وہ بھی نہیں ہوگی اب سائت میں پھر ترغیب دلجہاد غلبہ ہمیشہ تمہارا ہوگا جب اللہ تمہیں ہمیشہ غلبہ وہ دیتے ہیں اور اللہ تمہارے ساتھ ہیں تو پھر جہاد میں سستی نہ کرو کمزوری نہ دکھاؤ اور اسی طرح بزدلی کی وجہ سے کافروں کو صلح کی پیشکش نہ کرو سورہ انفال میں آتا ہے کہ اگر کافر کی جانب سے صلح کی پیشکش وہ ہوتی ہے تو پھر مان لو اس میں پھر انکار نہ کرو لیکن بزدنی کی وجہ سے اور اپنی کمزوری دکھانے کی وجہ سے کافر کو صلح کی پیشکش یہ نہ کرو کہ کہیں وہ اس سے تمہاری کمزوری پر وہ دلیل نہ پیش کرے کہ مسلمان کمزور ہیں فلا تہینو تو بس تم سستی نہ کرو جہاد میں کمزوری نہ دکھاؤ جہاد میں و تدع الاسل میں یہ بھی اسی لا کے نیچے داخل ہے تدسلمی اور مت بلاؤ انہیں صلاح کی جانب سلح کی طرف انہیں صلاح کی خود سے دعوت نہ دو. وانتم اور ہوں گے اور ہوگے تم ہمیشہ اللہ بلند تم سر بلند ہوگے ہوگے تم ہمیشہ اونچے واللہو ا... واللہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے یعنی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے ولیئیں مالکم اور ہرگز برباد نہیں کریں گے اللہ اور ہرگز کم نہیں کریں گے اللہ اعمالکم تمہارے عمل کو یعنی تم جو عمل اللہ کے لیے کر رہے ہو تو اللہ نہ تمہارے اجر میں کمی کرے گا اسی طرح اللہ نہ تمہیں غنیمت سے محروم کرے گا ولن تیرکم آ اور ہرگز کم نہیں کرے گا اللہ تمہارے عمل کو یا تمہارے عمل کے اجر کو اللہ تمہارے عمل کے اجر کو برباد نہیں کرے گا اور کم نہیں کرے گا جہاد میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ دنیا کی محبت ہے تو اب اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں ایک ربط تو یہ بھی ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے یا دوسری جانب یا اگر کافر یہ تمہیں صلح کی پیشکش کر رہے ہیں اور تم صرف دنیا کی وجہ سے صلح کی پیشکش کو قبول کرتے ہو تو دنیا کی حقیقت کیا ہے انم الحیات الدنیا لعب و لہ بے شک دنیا کی زندگی وہ کھیل تماشا ہے و انتو منو اور اگر تم ایمان لاتے ہو جہاد پر و تتد اور اپنے آپ کو بچاتے ہو سستی سے تو دے گا اللہ تمہیں اجورکم تمہارا بدلہ تمہارا تمہارا اجر وسم اموال لفظی معنی اگر کرتے ہیں تو لفظی معنی پر اعتراض آتا ہے اور نہیں مانگتا اللہ تم سے تمہارا مال تو قرآن میں شروع سے لے کر آخر تک یہ جو اللہ نے ایمان والوں کو زکوات کا حکم دیا ہے انفاق کا حکم دیا ہے تو کیا یہ مال کا مانگنا نہیں ہے اور کیا یہ مال طلب کرنا نہیں ہے تو کیا مانا ہے ولاس الکم اموال اسی لیے درست معنی وہ یہ ہے ولاس الکم اموالم مفسرین نے کئی معنی یہ کیے ہیں ایک مانا ولاس الکم اموال اور نہیں مانگتا اللہ تم سے تمہارا مال ولاس الکم اموالم اور نہیں مانگتا اللہ تم سے تمہارا مال ایک مانا اپنے لیے اور نہیں مانگتا اللہ تم سے تمہارا مال اپنے لیے اپنے لیے اللہ تم سے کبھی نہیں مانگتا کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہو بلکہ یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے تو اگر تم خرچ کرتے ہو تو اس کا فائدہ تمہارے اپنے اپنے آپ کے لیے ہے یہ اللہ خود سے اپنے لیے تم سے کوئی مال وہ نہیں مانگ رہا ایک مانا یا دوسرا مانا اور ولاس الکم اموال اور اللہ نہیں مانگتا تم سے تمہارا سارا مال یعنی اگر مانگ رہا ہے اور اگر ترغیب دے رہا ہے تو مال کا کچھ حصہ اس کی ترغیب دی جا رہی ہے تم سے تمہارا سارا مال وہ نہیں مانگتا بلکہ ایک تھوڑے سے حصے کو خرچ کرنے کا وہ تمہیں حکم دیتا ہے اسی طرح تیسرا مانا ولاس الکم اموال اور اس میں انسان کو یہ بتایا جاتا ہے اگر اس میں یہ دیگر الفاظ نہ بھی لگائے جائیں اور نہیں مانگتا اللہ تم سے تمہارا, مال یعنی اگر یہ مال تمہارا ہو تو اللہ تم سے تمہارا مال نہیں مانگ لیکن اگر یہ مال حقیقتا اللہ کا ہو تو پھر اللہ کی راہ میں اللہ کے مال کو خرچ کرو اس میں انسان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان یہ مال در حقیقت تمہارا نہیں ہے کیونکہ اللہ تم سے تمہارا مال نہیں مانگ رہا کہ تم اپنا مال خرچ کرو یہ مال تمہارے پاس یہ اس کا دیا گیا ہے اور یہ اس کا مال ہے تو اللہ تم سے اپنا مال مانگ رہا ہے کہ میری راہ میں میرا مال خرچ کرو میرا مال یہ خرچ کرو ولاس الکم اموال اور وہ نہیں مانگتا تم سے تمہارا مال اور بھی کئی معنی کیے ہیں ولا یس الکم اور وہ نہیں مانگتا تم سے تمہارا مال این یس یہ اگر وہ مانگے تم سے یہ اگر وہ مانگے تم سے اس مال کو فیوح تمہارے سارے مال کو وہ مانگے کہ تم نے سارا مال یہ دینا ہے فیوح اور وہ زبردستی کرے تم پر یوہ احفا اصل میں کہتے ہیں مبالغہ کرنے کو مبالغہ کرنے کو کسی چیز میں مبالغہ کرنا احفا بس وہ مبالغہ کریں تم سے یہ مانگنے میں یعنی تم نے ضرور خرچ کرنا ہے اور تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو اگر وہ مانگتا تم سے یہ تمہارا سارا مال فیحفکم اور وہ تاقید کرتا تم پہ اور وہ مبالغہ کرتا تم پہ تب خلو تو تم لوگ بخل کرتے اور تم ہرگز مال دینے پر تیار نہ ہوتے وَيُخرج اور نکالتا وہ تمہاری ناگواریوں کو اور تمہارے کینے کو ادغان وہی کینا لیکن یہاں پہ تمہاری وہ ناگواری یعنی تمہارے پاس کوئی آپشن نہ ہوتا لیکن بڑی ناگواری کے ساتھ تم اس مال کو دینے پر آمادہ ہوتے لیکن بخل کرتے کہ اللہ تو یہ ہم سے سارا مال جو ہے یہ مانگ رہا ہے اور بڑی ناگواری جو ہے وہ تم پر گزرتی ہا انت ماحول تو دعونا اب اس آیت میں ترغیب دل اور ساتھ میں زجر اور تخویف بھی ہے ہا انت ماحول خبردار تم لوگ تم ہا یہ لوگ ہو ہا ان تم خبردار تم ہاوائے یہ لوگ ہو تو دعونا کہ تم بلائے جاتے ہو قرآن میں تاکہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو فمن کو میب خلو بس بات تم میں سے وہ ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں مال لگانے میں اور یہ قانون یاد رکھو وَمَن بخلف فَإِنَّمَا یبخلو عَن سی اور جو شخص بخل کرتا ہے تو بے شخص وہ بخل کرتا ہے عن نفسی ہی اپنی ذات سے یعنی کیا مطلب مال لگانے میں تمہاری اپنی ذات کا فائدہ تھا اس میں تم اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے بلکہ یہ تمہاری اپنی جان کے لیے فائدہ مند تھا دنیا اور آخرت میں تمہاری اپنی ذات کے لیے اس میں فائدہ تھا ورنہ اور اللہ بے نیاز ہے تمہارے مالوں سے اسے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں وانتم تم اور تم محتاج ہو اجر اور ثواب کے تم محتاج ہو اللہ غنی ہے اور بے نیاز ہے و تتلو اب اس میں زجر اور تخویف و تتول اور اگر تم لوگ ردانی کرو مال خرچ نہ کرو یستبدل دل قومن غیر تو بدلے میں لے آئیں ایسی قوم کو غیرکم تمہارے علاوہ کہ وہ تمہاری طرح بزدل نہ ہو وہ تمہاری طرح بخیل نہ ہو وہ تمہاری طرح پیٹ پھر کر پھیر کر پیچھے بھاگنے والے نہ ہوں ایسے لوگ وہ نہ ہوں سم ملا یقن وم اور پھر وہ نہیں ہوں گے تمہارے جیسے تمہارے جیسے وہ بزدل نہیں ہوں گے تمہارے جیسے وہ بخل کرنے والے نہیں ہوں گے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کا مال وہ بھی خرچ کرنے والے نہ ہوں تو سورت میں القتال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں قتال کرنا جہاد کرنا اور منافقین کے احوال اور آخر میں ترغیب سورت دو حصوں پر مشتمل تھا پہلا حصہ انیس آیات جس میں ترغیب اور آیت نمبر انیس میں دعوی توحید کو تفریح کیا گیا کہ یہ جہاد یہ اس مقصد کے لیے ہے اور دوسرے حصے میں منافقین کے احوال اور آخر میں انفاق کی ترغیب دی گئی حسب اللین فی قلوب مرض یہ آیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے منافقت کا اللہ جل ادغان کہ ظاہر نہیں کرے گا اللہ ان کے کینوں کو اور اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور دکھلاتے آپ لوگوں کو یہ منافق نام بنام دکھاتے ہم آپ کو فلا عارف تو ہم سیما آپ ضرور پہچانیں گے پیغمبر ان کو ان کی نشانیوں سے ان کی علامتوں سے ولط عارفن فی الحن القول اور آپ ضرور پہچانیں گے ان کو ان کی ان کے باتوں کے انداز سے ان کے طرز کلام سے طرز گفتگو سے یعلم اللہ اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو اور ضرور بضرور ہم آزمائیں گے تمہیں جہاد کے ساتھ یہاں تک کہ ظاہر کر ہم مجاہدین کو تم میں سے اور وہ ڈٹنے والے اللہ کے دین پر میدان جہاد میں وہ نبل اور ہم ظاہر کرتے ہیں تمہارے احوال کو بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی کتاب سے اور وہ روکتے ہیں اوروں کو اللہ کی کتاب سے اللہ کے دین سے اور مخالفت کی انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی اس کے کہ واضح ہوئی ہے ان کو ہدایت تو ہرگز وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کے دین کو ذرہ برابر اور عن قریب اللہ برباد کرے گا ان کے اعمال کو اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو اور برباد نہ کرو ضائع نہ کرو اپنے اعمال کو ریاکاری کے ساتھ کفر کے ساتھ ان الدین کفرو بے شک وہ لوگ کے جنہوں نے انکار کی اللہ کی توحید سے اللہ کی کتاب سے اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کی اللہ کے دین سے اور پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ ہیں وہ کفر کرنے والے تو ہرگز بخشش نہیں کرے گا اللہ انہیں فلاں تو نو آپ سستی نہ کرے جہاد میں کمزوری نہ کرے جہاد میں اور نہ ہی بلائیں ان کفار کو میں صلح کی طرف ون تمعل اور ہوں گے آپ ہمیشہ بلند ہمیشہ اونچے و مکم اور اللہ تمہارے ساتھ ہے ولیئت رکم آمال اور ہرگز کم نہیں کرے گا اللہ تمہارے اعمال کے اجر کو انم الحیات دنیا بےشک دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے اور اگر تم مانو اللہ کا حکم یعنی جہاد اور اپنے آپ کو بچاؤ سستی سے یو اجورکم تو دے گا اللہ تمہیں تمہارا بدلا ولاس الکم اموال اور وہ نہیں مانگتا تم سے تمہارا سارا مال یا وہ نہیں مانگتا تم سے مال تمہارا اپنے لیے اور وہ نہیں مانگتا تم سے تمہارا مال اللہ تم سے اپنے مال کا مطالبہ کر رہا ہے کہ میرے مال کو لگاؤ اپنا مال نہ لگاؤ ایس الکم اور اگر وہ مانگتے تم سے یہ سارا مال فیحفکم اور وہ مبالغہ کرتے تم پر کہ تم نے ضرور دینا ہے تو تب خلو تم لوگ بخل کرتے و یوخرج ادغانہ اور وہ نکالتے تمہاری تمہارے کینوں کو تمہاری ناگواریوں کو ہا ان تم ہا خبردار تم یہ لوگ ہو تو دعونا کہ تم بلائے جاتے ہو قرآن میں تاکہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں تو بعض تم میں سے وہ ہیں کہ جو بخل کرتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے تو وہ بخل اپنی ذات سے ہی کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو اور اگر تم پھرے اور اگر تم روگردانی کرو تو وہ بدلے میں لے آئیں گے ایسی قوم کو غیرکم تمہارے علاوہ ثم اور پھر وہ نہیں ہوں گے تمہارے جیسے بزدل اور تمہارے جیسے بخیل واخیر و ان الحمد للہ رب العالمین